سماؤ بسر نے تفہیم القرآن کی مکمل چھے جلدوں کی آڈیو سیڈی تیار کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے الحمد للہ الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور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 وہی دن نکالتا اور رات لاتا ہے اور اسی نے آفتاب و مہتاب کو وجود بخشا ہے ان میں سے کسی کا بھی یہ عقیدہ نہ تھا کہ یہ کام لات یا حبل یا عزا یا کسی اور دیوی یا دیوتا کے ہیں اس لیے ان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ نادانو جب تم خود یہ مانتے ہو کہ زمین و آسمان کا خالق اور گردش لل و نہار کا فائل اللہ ہے تو یہ دوسرے کون ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے سجے کرتے ہو نظریں اور نیازیں چڑھاتے ہو دعائیں مانگتے ہو اور اپنی حاجتیں پیش کرتے ہو روشنی کے مقابلے میں تاریخیوں کو مسیغہ جمع بیان کیا گیا کیونکہ تاریخی نام ہے ادم نور کا اور ادم نور کے بے شمار مدارج ہیں اس لیے نور واحد ہے اور تاریکیاں بہت ہیں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 کوئی ایک ذرہ بھی اس میں غیر ارضی نہیں ہے اس لیے فرمایا کہ تم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے ہاں طے شدہ ہے یعنی قیامت کی گھڑی جبکہ تمام اگلے پچھلے انسان نسر زندہ کیے جائیں گے اور حساب دینے کے لیے اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں گے وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ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 اشارہ ہے ہجرت اور ان کامیابیوں کی طرف جو ہجرت کے بعد اسلام کو پیدر پہ حاصل ہونے والی تھیں جس وقت یہ اشارہ فرمایا گیا تھا اس وقت نہ کفاد یہ گمان کر سکتے تھے کہ کس قسم کی قبریں انہیں پہنچنے والی ہیں اور نہ مسلمانوں ہی کے ذہن میں اس کا کوئی تصور تھا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی آئندہ کے امکانات سے بے خبر تھے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 جاہل مترزین کو اس بات پر تعجب تھا کہ خالق ارض و سما کسی کو پیغمبر مقرر کرے اور پھر اس طرح اسے بے یار و مددگار پتھر کھانے اور گالیاں سننے کے لیے چھوڑ دے اتنے بڑے بادشاہ کا سفیر اگر کسی بڑے سٹاف کے ساتھ نہ آیا تھا تو کم از کم ایک فرشتہ تو اس کی اردلی میں رہنا چاہیے تھا تاکہ وہ اس کی حفاظت کرتا اس کا روب بٹھاتا اس کی معمولیت کا یقین دلاتا اور فوق الفطری طریقے سے اس کے کام انجام دیتا پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی یہ ان کے اعتراض کا پہلا جواب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لینے کے لیے جو مہلت تمہیں ملی ہوئی ہے یہ اسی وقت تک ہے جب تک کہ حقیقت پردہ غیب بے پوشیدہ ہے ورنہ جہاں غیب کا پردہ چاک ہوا پھر مہلت کا کوئی موقع باقی نہ رہے گا اس کے بعد تو صرف حساب ہی لینا باقی رہ جائے گا اس لیے کہ دنیا کی زندگی تمہارے لیے ایک امتحان کا زمانہ ہے اور امتحان اس امر کا ہے کہ تم حقیقت کو دیکھے بغیر عقل و فکر کے صحیح استعمال سے اس کا ادراک کرتے ہو یا نہیں اور ادراک کرنے کے بعد اپنے نفس اور اس کی خواہشات کو قابو میں لاکر اپنے عمل کو حقیقت کے مطابق درست رکھتے ہو یا نہیں اس امتحان کے لیے غیب کا غیب رہنا شرط لازم ہے اور تمہاری دنیاوی زندگی جو دراصل محلت امتحان ہے اسی وقت تک قائم رہ سکتی ہے جب تک کہ غیب غیب ہے جہاں غیب شہادت میں تبدیل ہوا یہ مہلت لازم ختم ہو جائے گی اور امتحان کے بجائے نتیجہ امتحان نکلنے کا وقت آ پہنچے گا لہذا تمہارے مطالبے کے جواب میں یہ ممکن نہیں ہے کہ تمہارے سامنے فرشتے کو اس کی اصلی صورت میں نمایاں کر دیا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ ابھی تمہارے امتحان کی مدت ختم نہیں کرنا چاہتا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا اور اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل ہی میں اتارتے اور اس طرح انہیں اسی شبے میں مبتلا کر دیتے جس میں اب یہ مبتلا ہیں اسی شبے میں مبتلا کر دیتے جس میں اب یہ مبتلا ہیں یہ ان کے اعتراض کا دوسرا جواب ہے فرشتے کے آنے کی پہلی صورت یہ ہو سکتی تھی کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنی اصلی غیبی صورت میں ظاہر ہوتا لیکن اوپر بتا دیا گیا کہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا اب دوسری صورت یہ باقی رہ گئی کہ وہ انسانی صورت میں آئے اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ اگر وہ انسانی صورت میں آئے تو اس کے معمور من اللہ ہونے میں بھی تم کو وہی اشتباہ پیش آئے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معمور من اللہ ہونے میں پیش آ رہا ہے